بسم اللہ, الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں ذکر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 ایدی انہوں نے یعنی نبی نے ترش شروع ہو کر منہ مو موڑ لیا صرف اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آئے تمہیں کیا خبر تھی اے نبی شاید وہ سنور جاتے یا نصیحت سنتے اور انہیں نصیحت فائدہ پہنچاتی جو پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ کرتے ہیں حالانکہ اس کے نہ سورنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں اور جو شخص آپ کے پاس ڈرتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں یہ ٹھیک نہیں قرآن تو نصیحت کی چیز ہے جو چاہے اسے یاد کر لے یہ تو پرعزم صحیفوں میں ہیں جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں جو ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور پاک باز ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سورۂ آبس کا شان نظول اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عن کی فضیلت بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغولیت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ تھے دل میں خیال تھا کہ کیا عجب اللہ تعالی نے اسلام نصیب کر دے ناگہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے پرانے مسلمان یہ شخص تھے عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے اور مسائل دریافت کرتے رہتے تھے آج بھی حسب عادت آتے ہی سوالات شروع کیے اور آگے بڑھ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ایک اہم عمر دینی میں پوری طرح مشغول تھے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ ذرا گراں خاطر گزرا اور پیشانی مبارک پر بل پڑ گئے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور اعلیٰ اخلاق لائق کی بات نہ تھی کہ اس نابینا شخص سے جو ہمارے خوف سے دوڑتے بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں جو سرکش ہیں اور مغرور و متکبر ہیں بہت ممکن ہے کہ یہی پاک ہو جائے اور اللہ کی باتیں سن کر برائیوں سے بچ جائے اور احکام کی تعمیر کے لیے تیار ہو جائے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے پرواہ لوگوں کی جانب تمام تر توجہ فرما لیں آپ پر کوئی ان کا راہ راست پر لا کھڑا کرنا ضروری تھوڑا ہے وہ اگر آپ کی باتیں نہ مانیں تو آپ پر ان کے اعمال کی پکڑ ہرگز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و غائف فقیر و غنی آزاد و غلام مرد و عورت چھوٹے بڑے سب برابر ہیں آپ سب کو یکساں نصیحت کیا کریں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو وہ اللہ کی حکمت ہے جو وہی جانتے ہیں جسے اپنی راہ پر لگا لے اسے بھی وہی خوب جانتے ہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ابئی بن خلف تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم رضی اللہ عن کی بڑی تکریم اور آوبھگت کیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آئے یعنی ابن مکتوم اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیے تو اس وقت روسائے قریش یعنی مشرقین مکہ کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یعنی ابن ام مختون رضی اللہ عنہ کی طرف پوری توجہ نہ فرمائی انہیں سمجھاتے جاتے تھے یعنی مشرقین مکہ کو اور فرماتے جاتے تھے کہ کہو میری بات ٹھیک ہے وہ کہتے جاتے تھے کہ ہاں درست ہے ان لوگوں میں رتبہ بن ربیعہ ابو جہل شام عباس ابن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور اس وقت مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش تھی اور پوری حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ دین حق کو قبول کر لیں ادھر یہ آگئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول قرآن پاک کی کوئی آیت مجھے سنائیے اور اللہ کی باتیں سکھلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کی بات ذرا بے موقع لگی اور مو پھیر لیا اور ادھر ہی متوجہ رہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو یہ وہ نابینا ہیں جن کے بارے میں آب سوتو اللّہ انجا آیتیں اتری تھیں یہ بھی مؤذن تھے بینائی میں نقصان تھا جب لوگ صبح صادق دیکھ لیتے اور اطلاع کر دیتے کہ صبح ہو گئی تب یہ اذان کہا کرتے تھے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا مشہور نام تو عبداللہ ہے بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا نام عامر ہے وہ اعلم پھر اللہ نے فرمایا انح تزکی یعنی نصیحت ہے اس سے مراد یا تو یہ صورت ہے یا یہ مساوات کہ تبلیغ دین میں سب یکساں ہیں مراد ہے سدیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے جو شخص چاہے اسے یاد کر لے یعنی اللہ کو یاد کرے اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کے فرمان کو مقدم رکھے یا یہ مطلب ہے کہ وہی الہی کو یاد کر لے یہ صورت اور یہ وعض و نصیحت بلکہ سارا کا سارا قرآن مؤقر معزز اور معتبر صحیفوں میں ہیں جو بلند قدر اور اعلی مرتبے والے ہیں جو میل کچیل سے اور کمی زیادتی سے محفوظ اور پاک و صاف ہیں جو فرشتوں کے پاک ہاتھوں میں ہیں اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ہاتھوں میں ہیں قطع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن کے قاری ہیں ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ یہ نبکی زبان کا لفظ ہے معنی ہے قاری امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان سفیر ہیں سفیر اسے کہتے ہیں کہ جو صلح اور بھلائی کے لیے لوگوں میں کوشش کرتا پھرے عرب شاعر کے ایک شعر میں بھی یہی معنی پائے جاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں میں صلح کرانے والے سفیر ہوتے ہیں وہ ظاہر باطن میں پاک ہیں وجیح یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول اور بلند مرتبت نیز خوشرو شریف اور بزرگ ظاہر میں اخلاق و افعال کے پاکیزہ باطن میں یہاں سے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو اخلاق و اعمال اچھے رکھنے چاہیے مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے وہ بزرگ لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو باوجود مشقت کے بھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا